عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے آج ہمارا آٹھواں درس ہے درس کا عنوان ہے جمہوریت نوازوں کے دلائل گزشتہ سبق میں ہم تین دلائل ذکر کر چکے ہیں اب چوتھی دلیل کی باری ہے جس کا عنوان ہے دعوتی فائدے کے لیے جمہوریت میں شرکت میرے دوستوں بعض اسلامی جماعتیں یا افراد دعوتی فائدے کے بہانے سے جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ انتخاب کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے کوئی اور اسلام دشمن جماعت یا شخص اقتدار میں آ جائے گا اور یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین نافذ کرنے کے لیے پارلیمان کے ذریعے راہ ہموار کریں کبھی یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام اور حکومتوں میں اس شخص کے دعوتی کام کے لیے عام اجازت موجود ہوتی ہے جو جمہوریت کو مانتا ہو اور جو جمہوری نظام کی چار دیواری سے باہر ہو وہ طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا کرتا ہے تو اس مقصد سے کہ عام لوگوں کو دعوت دے سکیں اور معاشرے کے تمام طبقات تک اپنی آواز پہنچا سکیں دعوت و تبلیغ کی مسلحت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جمہوریت کی عمارت کے اندر کام کیا جائے اور جمہوریت میں بیان کی آزادی سے استفادہ کیا جائے مذکورہ بالا وہی دلائل اور بہانوں کے بارے میں ذیل میں چند جوابات ذکر کیے جاتے ہیں پہلا جواب ایسے ایک نظام میں جو اپنی بنیاد کے اعتبار سے کفر پر قائم ہو جیسے کہ جمہوریت جو سیکولرزم یعنی لادینیت کے کفر پر قائم ہے جو دین کو زندگی اور حکومت کے کاموں میں مداخلت کا حق نہیں دیتا اور جس میں حلال و حرام کا تعین انسانوں کی اکثریت کی تائید کے ذریعے سے ہوتا ہو اور اللہ تعالی سے شریعت سازی کا حق لے کر انسان کو دے دیا گیا ہو جس میں کفر اسلام کے درمیان کوئی فرق موجود نہ ہو اور سب کو صرف انسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہو مسلمان اور کافر یکساں اہمیت کے حامل ہوں امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کو آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ممنوع قرار دیا جاتا ہو مرتد بن جانا انسان کا اپنا حق ہو اور وہ مرتد اس جرم پر ہر طرح کی سزا سے محفوظ کر دیا گیا ہو اسلام کے خلاف آواز اٹھانے کو اظہار رائے کی آزادی کی بنا پر جائز اور قانونی کام قرار دیا گیا ہو تو اس طرح کے کفری نظام میں شرکت کرنا کیا اس کی تائید اور ماننا ہی نہیں ہوگا کیا اس طرح کے کفری نظام کے دائرہ کار میں کام کرنا اور اس کو ماننا اس توحید کے منافی نہیں ہے جو سب سے پہلے تاغوت کو سب سے بڑا کفر تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے وہ توحید جو لا الحا کے ذریعے اللہ سے پہلے ہر طرح کے تاغوت سے بیزاری کا اعلان چاہتی ہے اسلام میں اس شخص کا اسلام ہر گز قابل قبول نہیں ہوتا جو توحید کو تو مانتا ہو لیکن شرک کے خلاف اس کا موقف واضح نہ ہو اور جو شرک سے اعلان جنگ نہ کرتا ہو اللہ تعالی نے تو کفر بالتاغوت کو ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا جیسا کہ صورت البقرہ کی دو سو چھپنوی آیت میں ہے فمع کفر بتاوتی وَيُؤْمِم بِاللَّهِ فَقَدِ بِالْعُرْوَةِ فقست <الْوثْقَى> یعنی جو شخص تاغت کا انکار کر کے اللہ تعالی پر ایمان لے آئے اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا تو کیا اسلامی دعوت کی مسلحت اس میں نہ ہوگی کہ کفر کی صف الگ اور اسلام کی صف الگ ہو تاکہ خالص توحید سامنے آ جائے اور کفر سے قطع تعلق ہو جائے اور اس کا واضح الفاظ میں اعلان ہو جائے یا اسلامی حکومت کی مسلحت اس میں ہوگی کہ بعض ذکر کردہ جزوی فائدوں کے لیے توحید کے اعلی فائدے کی قربانی دے دی جائے اسلام میں تو تمام فائدوں سے بڑا فائدہ اللہ تعالی کی توحید اور تاغت سے قطع تعلقی ہے اگر یہ فائدہ درمیان سے ختم ہو جائے تو اس کی جگہ ہزار فائدے بھی بےکار ہو جائیں گے مشرقوں ملحدوں کمیونسٹوں اور سیکولر لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں قانون کی حدود میں رہ کر ایک نظام کے چلانے کے لیے مل کر بیٹھنا اور ان کو کفر کے بیان کرنے کا حق دینا نہ تو کوئی اسلام ہے اور نہ اسلامی دعوت کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے بلکہ اللہ تعالی نے تو صاف لفظوں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ سورت النساء کی آیت ایک سو چالیس میں اللہ جان کا ارشاد ہے وہ قدن ضلع علیہ کم فل کتابی انعۃ تم آیا تلاہ یق فروبہ بحا فلاق قدو ماہوم حت یح خود حدیث غیرِه ان اللہ والکافرین فی جہنم جميعا ترجمہ اور اس نے کتاب میں آپ پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی آیتوں کو سنیں کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھیے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں ورنہ آپ لوگ بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے موجودہ پارلیمانوں میں برملا دیکھا جاتا ہے سیکولر بے دین آنا کمیونسٹ خواہشات کے بندے اور گمراہ پارٹیاں کھلے بندوں بڑی جرت کے ساتھ ارتداد کا دفاع کرتی ہیں کفری قوانین کی طرفداری کرتی اور اسلامی احکام جیسے جہاد حدود حجاب وغیرہ کا مذاق اڑاتی ہیں اور طرح طرح کے برے القابات سے انہیں یاد کرتی ہیں لیکن پھر بھی نام کے جمہوریت پسند اور پارلیمانی مسلمان دعوتی فائدے کے بہانے مرتدوں کے ساتھ ایک جگہ ایک ہی پارلیمان میں کام کرتے رہتے ہیں ناؤز دوسرا جواب اسلامی دنیا کی اکثر پارلیمانوں میں وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی سفیر بتلاتی ہیں اقلیت میں ہیں جو سیکولر پارٹیوں کی اکثریت کے مقابلے میں اپنی اقلیت کی وجہ سے غیر اسلامی قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی اس لیے کہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے قبول کی جاتی ہے اس وجہ سے گزشتہ اسی سالوں میں جمہوریت اسلامی دنیا کی جن جن حکومتوں میں آئی ہے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ جمہوریت اور انتخابات کے ذریعے کسی مسلمان ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہوئی ہو لیکن پھر بھی فریب خوردہ جمہوریت پسند نام نہاد مسلمان اس سے کنارہ کش نہیں ہوتے اور تبدیلی کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے نبوی راستے کی طرف رجوع نہیں کرتے جو کہ بذات خود ان کی نیت اور اخلاص پر شک کا باعث ہے تیسرا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرقین مکہ اسی طرح جمہوریت کے ہم شکل نظام کی پیشکش کرتے رہے ایک ایسا نظام جس میں شرک کے عقائد نظریات تصورات اور اعمال محفوظ ہوں اور ایک حد تک اس میں اسلام بھی نظر آتا ہو لیکن اس کا موجودہ جمہوریت کے ساتھ اتنا فرق تھا کہ انتخابات اور اکثریت سے ہٹ کر سرداری مال حکومت اور سیاسی قیادت بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مذکور ہے کہ مشرقین مکہ کے سرداروں نے اپنی شورہ کا اجلاس بلایا اور ایک بات پر متفق ہو کر اتبا بن ربیعہ کو جو بنو عبد شمس کے سرداروں میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا چنانچہ اتبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے بتیجے آپ جانتے ہیں کہ آپ ہم میں اچھے حسب و نصب کے مالک ہیں لیکن آپ ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا ہے آپ اپنے اور ہمارے آبا و اجداد کے معبودوں کو برا کہتے ہیں ان کو بے وقوف قرار دیتے ہیں اور ان کے دین کو کفر اور ان کے آبا و اجداد کو کافر کہتے ہیں میں آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آیا ہوں لہٰذا آپ یہ پیشکش قبول کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو لبید بولیے میں سن رہا ہوں اتبا نے اپنی پیشکش کچھ اس طرح بیان کی اے بتیجے اگر آپ اپنی دعوت چھوڑنے کے بدلے مال چاہتے ہیں تو ہم اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے اور اگر عزت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے کہ آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیں گے یا اگر کسی جن نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو اس سے نہیں چھڑا سکتے ہیں تو ہم آپ کو کسی کاہن کے پاس لے چلتے ہیں جو آپ پر دم کرے گا اور اس علاج میں ہمارا جتنا بھی مال خرچ ہوگا ہم خرچ کریں گے تاکہ آپ کو اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتبا کی بات سنی تو فرمایا اے ابو لبید آپ کی باتیں ختم ہوئی تو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اب مجھ سے سنو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی چند آیات اتبا کے سامنے تلاوت فرمائی ذرا سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایسے مشترک اور مخلوط نظام کی پیشکش کو مسترد کیا جس کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے لہذا یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلومیت و محرومیت کے وقت میں بھی جہاں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سخت اذیت و تکلیف دی جاتی تھی مشرقین کا پیش کردہ نظام اور نظریہ قبول نہیں کیا حالانکہ اس پیشکش کو ماننے کی صورت میں مسلمانوں پر جو کہ مظلوم تھے کچھ آسانی آ جاتی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے نہیں کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم مل جائے کہ مؤمن اور کافر ایک ایسے نظام میں ساتھ نہیں نبھا سکتے کہ جس میں اسلام کو کفر کے تابع ہونا پڑتا ہو قریش آج کے کفار کی طرح جھوٹ اور دھوکے کو پسند نہیں کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے وعدے میں سچے تھے وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری مال اور بادشاہی دے رہے تھے لیکن اس کے مقابلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہلیت کے خلاف مقابلہ بند کروانا چاہتے تھے اور یہ وہی کام ہے جسے جمہوریت کے عالم بردار کفار مسلمانوں سے چاہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی ایسی پیشکش نہیں مانی اب سوال یہ ہے کہ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہیں اور جمہوریت میں اپنی شرکت سے اس کی تائید کرتی ہے اور اپنے سیاہ چہرے اور گھناؤنے کردار پر پردہ ڈالتی ہیں کیا ان کو وہ حیثیت اور اقتدار کے مناسب دیے جاتے ہیں جن کی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی ہرگز نہیں کیا واقعات اس طرح کی اپنے آپ کو بہلانے والی اسلامی پارٹیوں کو جمہوریت میں صحیح اسلام کے بیان کرنے اور کفر کی تمام صورتوں کے رد کرنے اور ان کے خلاف عملی اقدامات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اگر دی جاتی ہے تو پچھلی ایک صدی میں یہ حق کس مسلمان ملک میں دیکھا گیا ہے اگر نہیں دی جاتی تو پھر کیوں اس طرح کی باطل دلیل سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور اسلام کی طرف دعوت دینے کے پیغمبری طریقے اور نبوی منہج سے جس کی مثال صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی دعوت ہے پہلو تہی کرتے ہیں اگر اس طرح سے جمہوریت میں شرکت کرنے میں دین کا فائدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی قریش کی پیشکش قبول فرما لیتے جبکہ مسلمانوں کے لیے سوائے برداشت اور صبر کے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مظلوم صحابہ کو حفشا ہجرت کرنے کا حکم فرمایا لیکن کفار کے ساتھ ایک مشترک نظام میں رہنے کے لیے نہیں فرمایا تاکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم مل جائے کہ اسلام جاہلیت کی ہر قید و بند سے آزاد میدان اور نظام چاہتا ہے اور مسلمان اس وقت تک آرام سے نہیں رہ سکتے جب تک کہ اپنے لیے آزاد خالص اسلامی نظام نہ بنا لیں چوتھا جواب اسلامی دنیا کے ماضی قریب کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جمہوریت اور انتخابات صرف کفریا نظام کو مضبوط کرنے اور اس کے فروغ کے لیے ہی کارآمد ہے جمہوری اسلام میں عملی اسلام کے نفاذ کی کوئی گنجائش نہیں اگرچہ مسلمان جمہوریت کے راستے سے اقتدار حاصل بھی کر لیں مصر میں گزشتہ اسی سال کے طویل عرصے سے الاخوان المسلمون اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے غیر معمولی سرگرمیوں میں مصروف ہیں لیکن جب بھی مصری حکومت کو اخوان کی طرف سے کسی دینی تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں تو وہ فوری طور پر ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے یا تو ان کے قائدین کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا ان کے مالی اساسے ضبط کر لیے جاتے ہیں اور ان کے قائدین کو سیاست اور کام کے میدان میں غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مصر میں گزشتہ اسی سالوں میں اسلامی حکومت نہ بن سکی اور نہ ہی کوئی اسلامی معاشرہ سامنے آیا اور اخوان بھی اپنے ان اصولوں بنیادوں پر ثابت قدم نہ رہ سکے جنہیں امام حسن البنا اور سید قطب شہید رحیم اللہ تعالی نے اپنی تقاریر اور تالیفات میں اخوان المسلمون کے نظریاتی و علمی راستے کی حیثیت سے واضح کیا تھا بلکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جمہوریت نے ان کے اعظم کو سست اور دستور کو بدل کر رکھ دیا ترکی میں نجم الدین اربکان کی اسلام پرست تنظیم نے انتخابات میں جمہوریت کے اصولوں کے مطابق اکثریت حاصل کر کے حکومت تو بنا لی لیکن جب ترکی کی سیکولر اور جمہوریت کا دفاع کرنے والی فوج نے اسلام کے مفاد میں ہونے والی کچھ تبدیلیاں دیکھی تو فوراً ان کی حکومت گرا دی اربکان کی تنظیم پر پابندیاں لگا دی گئیں اور تنظیم کے قائدین کو سیاست میں حصہ لینے سے منع کر دیا گیا اسی طرح شمالی افریقہ کے سب سے بڑے ملک الجزائر میں جب جب المقاد ال اسلامی انعامی پارٹی نے جمہوریت کے اصولوں کے مطابق انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی تو وہاں بھی سیکولر فوج نے مداخلت کر کے انتخابات کے نتائج کو کل عاد قرار دیا اور اسلامی پارٹی کے قائدین کو جیلوں میں ڈال دیا اور الجزائر کے مسلمانوں کو ایک ایسے داخلی جگڑے میں پھنسا دیا جس کے شعلے آج تک بھڑک رہے ہیں اور ہزاروں مسلمان اس آگ میں جل چکے ہیں اور ابھی تک جل رہے ہیں پاکستان میں بھی جب متحدہ مجلس عمل نامی اسلامی جماعتوں کی اتحاد نے دوسروں کی قربانیوں کے نتیجے میں دو ہزار دو میں صوبہ خیبر پختونخوا میں انتخابات جیت کر اپنی حکومت بنائی تو وہ اپنے پورے دور حکومت میں ایک بھی اسلامی قانون نافذ نہ کر سکی اور نہ ہی اسلام کے فائدے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کر سکے جو تاریخ اپنے پاس نمونے کے طور پر محفوظ رکھتی بلکہ وہ بڑی مشکلوں سے صرف انہی کاموں کو آگے بڑھا سکے جنہیں سیکولر حکومتیں بڑی آسانی سے چلاتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جمہوری حکومت کو مرکزی حکومت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ملتی تھی کہ وہ اسلام نافذ کر سکے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بھی جمہوریت کے ساتھ وفاداری کی قسم اٹھا رکھی تھی اسی طرح پوری دنیا میں اسلامی شریعت کو امن نفاذ سے دور رکھا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو حکومت سے محروم کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ جمہوریت کے راستے سے ہی اقتدار تک پہنچے ہوں لہذا معلوم ہوا کہ جمہوریت میں صحیح اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں البتہ یہ ممکن ہے کہ جمہوریت کے راستے کفر کو اسلام کی شکل میں متعارف کر کے اسلام میں تحریف کا ارتکاب کیا جائے Ustaz عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جمہوریت سے متعلق اس مقالے کے آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں پہلی بات جمہوریت ایک غیر اسلامی کفری شیطانی دین ہے جس نے انسانی زندگی کے تمام اطراف کو گھیرا ہوا ہے اور یہ حقیقت میں اللہ تعالی سے انسانیت کے لیے ہر طرح کے نظام اور قانون کے بنانے کے حق کو چھیننا اور اللہ تعالی کو نعوذ باللہ قانون سازی کے باب میں غیر مؤثر کرنا ہے مغرب میں جمہوریت مسیحیت سے انحراف اور الحاد کی وجہ سے وجود میں آئی ہے جس میں سب کچھ ہر دینی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اور انسان کی اپنی پسند سے پورا ہوتا ہے دوسری بات جمہوریت میں اللہ تعالی کو ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہے نعوذ باللہ تیسری بات جمہوریت مغرب کے ملحد فلاصفہ کے افکار و نظریات کی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی اسلام کے ساتھ کوئی مشابہت اور تعلق نہیں لیکن مغرب زدہ سے کلرانا سر سے متاثر بہکے ہوئے نام نہات مسلمانوں کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اسلام اور جمہوریت میں روابط اور مشترکہ مفاہیم تراش ڈالیں تاکہ مسلمانوں کو جمہوریت کے کفیہ دین کے خلاف میدان میں اترنے اور جہاد کرنے سے روکا جا سکے چوتھی بات جمہوریت اسلامی دنیا پر مغربی استعمار اور تسلط کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کا ایک خطرناک منصوبہ ہے جسے مغرب طاقت قید و بند موت کی دھمکیوں اور اپنی حکومتوں کے ذریعے سے محفوظ اور صدا بہار رکھتا ہے اور اس کو پھیلانے اور نافذ کرنے کے لیے ہزاروں ملین ڈالر لاکھوں فوجیوں اور فوجی وسائل پر صرف کرتا ہے اور اس کے ذریعے جمہوریت کے خلاف مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا مسلمان ممالک میں قتل عام کرتا ہے اور اسلامی جماعتوں اور پارٹیوں کو صرف اس ڈر سے نیستنابود کر دیتا ہے کہ کہیں وہ مظلوم اور متاثر مسلمانوں کو جمہوریت کی تلخ حقیقت سے آشنا نہ کر دیں اب جب کہ افغانستان بلا واسطہ اور پاکستان بل واسطہ مغرب کے قبضے میں آ گیا ہے تو وہاں پر ہلاکت خیز جنگ کو اس لیے جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہاں جمہوریت نافذ کر سکے لہذا افغانی اور پاکستانی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس دشمن کی فکری اعتقادی اور اخلاقی حقیقت سے واقف ہو جائیں اور دشمن کی اصلیت کو ہر زاویے سے پہچان لیں ہم نے اسی مقصد کے لیے اس موضوع کو تفصیل سے اپنی مجاہد امت اور غیرتمند قوم کے نوجوانوں کے لیے کئی کتابوں اور ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد نکالا ہے اور اپنی سیدھی سادی زبان میں اپنے ان نوجوان نے اسلام کے سامنے پیش کیا ہے جو اسلام کے دفاع کے لیے ہر شرعی طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہیں اور عملاً جمہوریت کے کفر کے خلاف جہاد میں مصروف عمل ہے آخر میں گزارش ہے کہ اگر اس موضوع میں میں نے حق بات کہی ہے تو یہ اللہ تعالی کی توفیق ہے اور اگر کسی جگہ پر مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہو تو وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے جس کی تصحیح کے لیے میں مخلص علماء کرام کی توجہ کا طلبگار ہوں